وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود ناؤبادشاہ نہات پاک سلامتی دئی والا امان بخشنی والا حفاظت فرمانی والا عزت والا عظمت والا تکبر والا اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے